غلط تقابل ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ کچھ مسلمانوں کو اگر کہا جائے کہ آج کل مسلمان بہت زیادہ انسانوں کے قتل عام میں ملوث ہیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ عالمی جنگوں میں بے شمار آدمی قتل کیے گئے ہٹلر نے ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا وغیرہ یہ کہہ کر گویا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہونے والے قتل کا جواز دیتے ہیں مولانا اس میں مغالطہ کیا ہے واضح کریں ایک قاری الرسالہ دہلی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک غلط تقابل رونگ کمپیرزن ہے اس معاملے میں دیکھنے کی اصل بات یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو قومیں شریعت تھیں انہوں نے جنگوں کے تجربے کے بعد کسی راستے کو اختیار کیا اس معاملے میں ان کا آخری نمونہ قابل اعتبار ہے نہ کہ درمیان کا نمونہ واقعات بتاتے ہیں کہ جو قومیں فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں شامل تھیں تجربے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان جنگوں میں انہوں نے صرف نقصان اٹھایا جنگ کا طریقہ ان کے لیے پورے معنوں میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا اس تجربے کے بعد ان قوموں کے قائدین نے دوبارہ غور کیا انہوں نے پورے معاملے کا اثر نو جائزہ لیا اس کے بعد حقیقت پسندی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جس کو ری پلاننگ کا طریقہ کہا جاتا ہے انہوں نے جنگ کا طریقہ چھوڑ دیا اور مکمل معنوں میں امن کا طریقہ اختیار کیا برطانیہ نے یہ کیا کہ اپنی عظیم سلطنت کو خود اپنے اختیار سے ختم کر دیا اور اپنی سلطنت کو صرف برطانیہ تک محدود کر لیا فرانس نے اپنی افریقی مقبوضات کو یک طرفہ طور پر چھوڑ دیا جرمنی نے یہ کیا کہ اس جرمنی کو چھوڑ کر ویسٹ جرمنی کی تعمیر و ترقی میں لگ گئے جاپان نے مکمل طور پر جنگ اور تشدد کا طریقہ چھوڑ دیا اور جاپان کی پرامن ترقی میں مصروف ہو گئے وغیرہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر ایسا ہوا کہ انہوں نے ہر قسم کی قربانی کے باوجود صرف کھویا ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا اب حقیقت پسندی کا تقاضا ہے کہ مسلمان بحثت مجموعی یو ٹرن لیں وہ جنگ اور تشدد کے طریقے کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور پرمن انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی تعمیر و ترقی میں لگ جائیں یہی تاریخ کا تقاضا ہے اور یہی اسلام کا تقاضہ بھی نصیحت کا اصول یہ ہے کہ دوسروں کے عمل سے تجربہ یعنی ایکسپیرینس حاصل کیا جائے دوسروں کے تجربے سے جو چیز باعتبار نتیجہ ہلاکت ثابت ہوئی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے تجربے سے جو مفید سبق حاصل ہوتا ہو اس کو لے لیا جائے پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کا یا تو حوالہ نہ دیا جائے یا اگر حوالہ دینا ہے تو اس کے مفید پہلو کا حوالہ دیا جائے اور وہ یہ ہے کہ جنگ کے منفی تجربے سے سبق لینا اور جنگ کا طریقہ چھوڑ کر پرمن تعمیر کا طریقہ اختیار کرنا دوسروں کی غلطیوں سے اپنے لیے جواز جسٹیفیکیشن نکالنا سخت قسم کی بے دانشی ہے اگر آپ اپنے مفروضہ دشمن کی گردن کاٹیں اور کہیں کہ فلاں لوگوں نے بھی لوگوں کی گردنیں کاٹی تھیں تو یہ ایک سرکشی کی بات ہوگی دوسروں کا تجربہ سبق لینے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ اپنی غلطی کو جائز ٹھہرانے کے لیے اس سلسلے میں صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کا ایک حکیمانہ قول ان الفاظ میں آیا ہے سعید من وغیر بغیر یعنی بامراد وہ ہے جو دوسروں سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرے بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر 2645 دوسروں کی غلطیوں کو دہرانا نادانی ہے اور دوسروں سے مفید نصیحت لینا دانش مندی اگر آپ ایک ملین ڈالر خرچ کر کے ایک بیت کی چھڑی حاصل کریں تو یہ پانا نہیں ہوگا وہ کھونے کی بدترین شکل ہوگی کوئی بڑا اقدام صرف اس وقت بڑا ہے جب کہ وہ نتیجہ خیز بھی ہو جو اقدام بظاہر بڑا ہو مگر نتیجے کے اعتبار سے چھوٹا ہو وہ اقدام نہیں بلکہ خودکشی کی چھلانگ ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں بہوالا سفر نامہ غیر ملکی اسوار صفحہ 177 مصنف مولانا وحید الدین خان